آج ہم نے پڑھنا ہے باب الاقاباد آساباد کا باب اس پہ ہم پڑھیں گے کہ اصاباد کی بنیادی قسمیں ہیں دو آصاب نصبی اور اصاباد کا بابی آصاب نصبی کی تین قسمیں آصابہ نصبی کی آصاب بی نفسی ہی آصاب بی غیر ہی آصابری عصابہ نفسی, ہی عصابہ نفسی ہی وہ آسابا جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے کوئی عورت کا واسطہ نہ ہو یہ چار ہیں بنوت ابوت اخوت عمومت بیٹے باپ بھائی چچا بلوبت و ان نازالو ابوت و بلوبت و ان تفالو نیچے تک ابوت و ان علو بھائی اخوت و ان نازالو چچے و ان بارود آساب بی نفسی ہی دوسرا ہے عصبہ بی گئیری عصبہ بی گئی وہ زی فرض عورت آتابا بی گئی وہ زی فرض عورت جو اپنے بھائی کی وجہ سے آساب بنے عصبہ بی غیری ہی وہی فرض عورت جو اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ بنے اور عصبہ مہا غیری رہی آسبا مہا گئی رہی وہ عورت جو دوسری عورت کی وجہ سے عصبہ بنے وہ عورت جو دوسری عورت کی وجہ کی جیسے اخوات بنات کی وجہ سے عصبہ جقاوات ہی ماہ بناتی عصبہ یہ تین قسمیں کس کی ہیں عصبہ ناسابی کی آسابا اور دوسری موٹی قسم کون سی تھی عصبہ سبابی وہ کون ہے معتق معتق آزاد کرنے والا یہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے بھائی بلال اصبا کی دو قسمیں اسبا سببی اسبا نصبی اسبا نصبی کی تین قسمیں اسبا بے نفسی ہی بیری بی اور بے بی نفسی ہی جس کی نسبت بت کی طرف کرے درمیان میں عورت نہ آئے یہ چار ہیں بلوت ابوت اخوت عمومت اسبا بھی غیر وہ ری فرض عورت جو اپنے بھائی کی وجہ سے اصبا بنے عصباب مع غیره وہ عورت جو دوسری عورت کے وجہ سے عصباب بنتی ہے کہتا ہے باب العصاباتی عصبات کا باب العصابات النسبیہ ثلاثۃن عصبات نسبیات تین ہیں عصبات نسبیات تین ہیں عصبہ بنفسه و عصبہ بغیره و عصابات مع غیره عصاباتم بنفسه وہ آسابا تم بیری ہی وہ آساب تماغیری نفسی ہی رہے آسابی فکلیں تو وہ ہر مرد ہے ہر وہ مرد ہے لاتد خلوفی نسبتی ہی الل میتی انسا جس کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے کوئی منس نہ آئے عورت نہ آئے و حم ار یہ چار قسم کے ہیں آتا بنسی ہی چار قسم کے ہیں جزء ال میت کا جز بیٹے وہ اسلو اور اس کا اصل یعنی باپ دادا و جز و اس کے باپ کا جز میت کے باپ کے بیٹے یعنی میت کے بھائی وہ جز او جدی ہل اقرب فل اپرب وجز و جدی ہی اور اس کے دادا کا جز یعنی دادا کے بیٹے چچا میت کا اپنا جوز میت کی اصل میت کی اصل کا جوز اور میت کے دادا کا جوز یعنی بیٹے باپ بھائی اور چچا الرابو فل اقرابو پہلے قریبی پھر اس کے بعد والا قریبی یورج بقرب الدرجہ درا وہ ترجیح دیے جائیں گے یا وہ ترجیح پائیں گے بقرب درا جاتی درجے کے قرب کی وجہ سے اعنی میری مراد یہ ہے اولاہم لاہم ان میں سے وراثت کے سب سے زیادہ حقدار جزء المیتی میت کے جزء ہیں اے یعنی البنون مطلب بیٹے سما بلو ہوں پھر بیٹوں کے آگے بیٹے وہ انصافالو نیچے تک سما اسلو اس کے بعد میت کا اصل یعنی الب باپ سم الجاد دادا یعنی اب ال اب باپ کا باپ و انحلا اوپر تک سما جز او پھر میت کے باپ کے اجزاء میت کے باپ کے جز یعنی الخواتو بھائی سما بنو پھر بھائیوں کے بیٹے و انصاف نیچے تک سما جزء او جدی جزء جز پھر دادا کے بیٹے ائی یعنی الام چچے سما بنو پھر چچوں کے بیٹے پھر وہ انصاف نیچے تک جو رجاون قوت القراباتی ترجیح پائیں گے قرابت کی قوت کے ساتھ قرابت کی اعنی میری مراد بھی ہی یہ بات کہہ کر وہ کیا ہے انا ازل انا غل قرابی اولا منزی خوراب واحدات دو قرابتوں والا دو رشتوں والا ایک قرابت ایک رشتے والے کی نسبت اولا ہوگا جس کا دو طرف سے رشتہ دو ری رشتے داری والا کیری رشتے داری والے سے اولا ہوگا ذکرن کا او انسا مرد ہو یا عورت بکول علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے انارا ان بن العم جو بن العم کے اعیان ہیں یعنی کہ ماں کی طرف سے ماں کی طرف سے ٹھیک ہے وہ وارث ہوں گے دون بن اللہ بن اللہ سے ہٹ کے بن اللہ کے علاوہ اس طرح کل اخ لی ابن و امن او لی ابل لی اب و ام اذا آسا وطن آخلی اب وم یا اخت لی اب و ام جب وہ عصبہ بن رہی ہو اخت لی اب وا جب عصبہ بن رہی ہو آخلی اب وم اینی بھائی اور اینی بہن جب عصبہ بن رہی ہو من البنتی کیسے بنتی ہے بنت کی وجہ سے بنتی ہے نا بنت کی وجہ سے ای بہن جب عصبہ بن رہی ہو اس وقت اینی بہن اور اینی بھائی اولا یہ زیادہ حقدار ہیں من الخی لی ابن اخ لی اب کی نسبت وال اخت لی اب اور اخت لی اب کی نسبت وبن الخی لی ابن و امن ام اولا اور اینی بھائی کا بیٹا وبن الخی لی ابن و امن ام اور اینی بھائی کا بیٹا اولا زیادہ حقدار ہے زیادہ حقدار ہے من ابن الحی لی ابن اللہ بھائی کے بیٹے سے اینی بھائی کا بیٹا اللہ بھائی کے بیٹے سے زیادہ حقدار ہے کیوں اینی کا رشتہ ڈبل ہے نا ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے دو قرابتوں والا اولا ہے ایک قرابت والے سے اللہ تی کا تعلق صرف باپ کی طرف سے ہے وہ کدا لکھل شک مفی یہی حکم ہوگا میت کے چچاؤں کے بارے میں میت کے چچاؤں کے بارے میں ابھی ہی پھر میت کے باپ کے چچاؤں کے بارے میں تمہ فی الامی جتی پھر میت کے چاچے کے میت کے دادے کے چچاؤں کے بارے میں یہی حکم چلے گا اینی چچا اللہ تی چچا اینی زیادہ حقدار ہے اللہ تی کی نسبت اینی کا رشتہ ڈبل ہے اللہ تی کا سنگل ہے سمجھ گئی بات احوال الفابی بھی غیری ہی و مہاغری بی ہی اور آصاب محاری کے حالات آسابی غیر ہی ارب امین نسبا تی چار عورتیں آصاب بی غری چار عورتیں ہیں اور یہ وہ ہیں یہ چار عورتیں وہ ہیں فرض ہن نصف جن کا فرض حصہ نصف اور سلوسان ہے یا سرنا آساباتی ہن یہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے آساب بن جاتی ہیں اپنے بھائیوں کی وجہ سے آساب بن جاتی ہیں کما ذکرنا فی حالات ہی جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں ذکر کیا جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں یہ کون کون سی بنت اپنے بھائی کی وجہ سے اصبا ہو جاتی ہے بنت وبن اپنے بھائی کی وجہ سے اصبا ہو جاتی ہے اسی طرح اینی اور اپنا اللہ اینی اور اللہ تی بہن بھی اپنے بھائی کی وجہ سے یہ چار ہیں وہ ملا فرب اللہ مرلینا تھی اور وہ عورت جس کا فرضی حصہ نہیں ہے جو کسی بھی سورت زی فرض نہیں بنتی وہ اہوہا اور اس کا بھائی عصبہ بن جائے وہ عورت جو زی فرض نہیں ہے زی فرض نہیں بنتی کسی بھی صورت اس عورت کا بھائی اگر آساب بن جائے لات آساب تن بھی وہ اپنے بھائی کی وجہ سے نہیں بنے گی بھائی کی وجہ سے اسبا وہ بنے گی اگر بھائی نہ ہو تو وہ زی فردوں کا حصہ لیتی ہے وہ عورت جو زی فردوں کے حصہ نہیں لے سکتی وہ بھائی کی وجہ سے اسبانی بنے گی بھائی اس کا آسبا بنے گا یہ محروم رہے گی سمجھ آ رہی ہے کل عم اما جیسے چاچا اور پھپھی کو زی فردو کے حساب ملتا ہے کبھی بھی نہیں چچا اسباب بن جاتا ہے چچا اب چچا کے آسباب بننے کی وجہ سے پھپھی کو کچھ نہیں ملے گا وہ محروم رہے گی المال کل ام دون تھی مال سارا چاچے کو ملے گا چاچی کو نہیں وہ مع آشاب اور جو مع غیری ہی ہے فل انسا تسی رو آشاب تن ما یہ ہر وہ عورت ہے جو دوسری عورت کے ساتھ آشابہ بن جائے کل اخت جس طرح کے بہن مال بنتی بنت کے ساتھ بند کی موجودگی میں اخت عصبہ بنتی ہے نا لیما ادا کرنا جو ہم نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے وہ العصباتی مول الاطاقاتی عصبات کا آخری معتق ہے ثم اصاباتی ہی ترتیبی پھر مڑتک کے عصبات الگ ترتیب جو عصبہ نسبی کی ترتیب ذکر کی ہے نا اسی ترتیب کے مطابق موت کے اسابا سببی کے اسابات بھی اسی ترتیب پر وارث بنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی وجہ سے الولا الخمۃن کا لکھمۃ نصب الولا الخمۃ کا لخمت ال نصب ولا, ولا یہ نسب کے لشمہ کی طرح لشمہ ہے نسل کے تعلق کی طرح ایک تعلق ہے رشتہ داری کی طرح ایک رشتہ داری ہے ولاشی الناطب انوراثت المتق موتق کے وارثوں میں سے عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا محتق کے وارثوں میں سے عورتوں کو حصہ کیونکہ موتک کے وارثوں میں جو عورتیں ہیں وہ زی فرض تو ہے نہیں اور موہ تک کی بلا زی فرض ہو کر انہیں ملنی نہیں اور آسبا بھی نہیں بن سکتی ولاشی اور عورتوں کے لیے کوئی شہ نہیں ہے لکھو علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمان کی وجہ سے رئی سرسا منڑ والا ولا میں سے عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اللہ ماں مگر جو عورتیں خود آزاد کریں خود اگر عورت کسی غلام کو آزاد کرے گی تو اس کی وارث بنے گی اور اچکا عَتَقَ من اچکنا یا ان کا آزاد کردہ غلام کسی کو آزاد کرے تو وہ بڑی لمبی ولا ان کو ملے گی او تبنا یا وہ خود عورتیں مکاطمت کریں کسی لوڈی غلام کے ساتھ او تب قاتب من تبنا یا جس کے ساتھ انہوں نے مکاطمت کی وہ آگے مکاطمت کرے او دبرنا او دب دببر من دبرنا یا اپنی موت کے بعد آزاد غلام کرنے کی وصیت کر جائیں مدبر بنا جائے یا ان کا مدبر کردہ غلام مدبر بنائے او جرہ والا ان یہاں سے آگے پڑھیں گے یہ جر بلا والا مسئلہ تھوڑا سمجھنے کا ہے یہ ان شاء اللہ کل